بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقس منہ قلیلا اوزد علیہ وردل القرآن ترتیلا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 لا الا ہوا ہوا اے جھرمٹ مار کر کپڑا اڑنے والے رات کو تحجد پڑھا کیجئے مگر تھوڑی رات آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیجئے یا اس پر بڑھا دیجئے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کیجئے یقینا ہم آپ پر بہت بھاری بات ان قریب نازل کریں گے بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچل دیتا ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے یقیناً تمہیں دن میں بہت مشغل رہتا ہے آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور تمام خلائق سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں آپ انہی کو اپنا کار بنا لیجئے۔ سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ اللہۃ والسلام کو نماز تحجد کا حکم اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ راتوں کے وقت کپڑے لپیٹ کر سو رہنے کو چھوڑ دیں اور تحجد کی نماز کے قیام کو اختیار کر لیں جیسے ایک اور جگہ فرمایا تجرف جنوب ہم عان المجی انہل ایمان کی کروٹیں بستروں سے الگ ہوتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور لالچ سے پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر اس حکم کی وجہوری کرتے رہے تحجد کی نماز صرف آپ پر واجب تھی یعنی امت پر واجب نہیں ہے جیسے اور جگہ ہے ومن فتح <الْآیاء> راتوں کو اے نبی تحجد پڑھا کیجئے یہ حکم نفیل کے طور پر صرف آپ کو ہے آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں پہنچانے والے ہیں یہاں اس حکم کے ساتھ ہی مقدار بھی بیان فرما دی کہ آدھی رات یا کچھ کم و مزمل کے معنی سونے والے اور کپڑا لپیٹنے والے کے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے قرآن کے اچھی طرح لینے والے آپ آدھی رات تک تحجد میں مشغول رہا کریں یا کچھ بڑھا گھٹا دیا کریں اور قرآن کریم کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے کہ خوب سمجھ جاتے اس حکم کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل تھے چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے جس سے بڑی دیر میں صورت ختم ہوتی تھی گویا چھوٹی سی صورت بڑی سے بڑی ہو جاتی تھی صحیح بخاری شریف میں ہے کہ انسردی اللّہ عن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآد کا وصف یعنی اس کی کیفیت پوچھی جاتی ہے تو آپ فرماتے تھے کہ خوب مد کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی جس میں لفظ اللہ پر لرحمن پر لفظ رحیم پر مد کیا مسرد احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کے قاری سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ اور ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا تیرا درجہ وہ ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہو یہ حدیث ابو داود و ترمیدی اور نسائی میں بھی ہے اور اربام ترمیدی اسے حسن صحیح کہتے ہیں ہم نے اس تفسیر کے شروع میں وہ احادیث وارد کر دی ہیں جو ترتیل کے مستحب ہونے اور اچھی آواز سے قرآن پڑھنے پر دلالت کرتی ہیں جیسے وہ حدیث جس میں ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو اس حدیث کو امام ابو داود اور نسائی وغیرہ نے نکالا ہے نی صحیح بخاری اور ابو داود وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں یعنی مسلمان نہیں جو خوش آوازی سے قرآن نہ پڑھے اور صحیح بخاری میں ابو مسل رضی اللہ عنہ کی نسبت رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ اسے اعل داؤت کی خوش آوازی عطا کی گئی ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ ریت کی طرح قرآن کو نہ پھیلاؤ اور شعروں کی طرح قرآن کو بے تہذیبی سے نہ پڑھو اس کے عجائب پر غور کرو اور دلوں میں اثر لیتے جاؤ اور اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ جلد صورت ختم ہو بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر ابن مسعود رضی اللہ عن سے کہا کہ میں نے مفصل کی تمام صورتیں آج کی رات ایک ہی رکعت میں پڑھ ڈالی آپ نے فرمایا کہ پھر تو تو نے شعروں کی طرح جلدی جلدی پڑھا ہوگا مجھے وہ برابر برابر کی صورتیں خوب یاد ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے پھر مفصل صورتوں میں سے بیس صورتوں کے نام لیے کہ ان میں سے دو دو صورتیں رسول اللہ ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے پھر اللہ تعال فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر اے نبی انقریب قریب بھاری بوجھل بات اتاریں گے یعنی عمل میں ثقیل ہوگی اور اترتے وقت بوجہ اپنی عظمت کے گران قدر ہوگی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتری اس وقت آپ کا گھٹنا میرے گھٹنے پر تھا وہی کا اتنا بوجھ پڑا کہ میں تو ڈرنے لگا کہ میری ران کہیں ٹوٹ نہ جائے یہ روایت بخاری میں ہے صحیح بخاری کے شروع میں ہے کہ حارث ابن حشام رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے آپ نے فرمایا کبھی تو گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے اور جب وہ گنگناہٹ کی آواز ختم ہو جاتی ہے تو اس دوران میں جو کچھ کہا گیا تھا وہ مجھے خوب محفوظ ہو جاتا ہے اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں یاد کر لیتا ہوں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ سخت جاڑے والے دن میں بھی جب آپ پر وہی اتر چکی ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے مسترد احمد میں ہے کہ کبھی اوٹنی پر رسول اللہ سوار ہوتے اور اسی حالت میں وہی آتی تو اوٹنی جھک جاتی ابن جریل میں بھی یہ ہے کہ پھر جب تک وحی ختم نہ ہو لیتی اوٹنی سے قدم نہ اٹھایا جاتا ان اس کی گردن اونچی ہوتی مطلب یہ ہے کہ خود وہی کا اترنا بھی اہم اور بوجھل تھا پھر احکام کا بجا لانا اور ان کا عامل ہونا بھی ایسا ہی تھا یہی قول امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس طرح دنیا میں یہ ثقیل کام ہے اسی طرح آخرت میں عجر بھی بھاری ملے گا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو زیر کرنے کے لیے اور زبان کو درست کرنے کے لیے اکثیر ہے نش کے معنی حبشی زبان میں قیام کرنے کے ہیں رات بھر میں جب اٹھے اسے نشی اطلیل کہتے ہیں تحجد, تحجد پڑھنے, پڑھنے کے پڑھنے فوائد, فوائد, فوائد, فوائد تحجد کی نماز کی خوبی یہ ہے کہ دل اور زبان ایک ہو جاتا ہے اور تلاوت کے جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں دل میں گڑھ جاتے ہیں اور بنسبت دن کے رات کی تنہائی میں معنی مطلب خوب ذہن نشین ہو جاتا ہے کیونکہ دن بھیڑ بھاڑ کا شور غل کا کمائی دھندے کا وقت ہوتا ہے انس رضی اللہ عنہ نے اقوم قیلن کو اس قیلن و پڑھا تو لوگوں نے کہا ہم تو اقوام پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا اقوم اص وب و او اور ان جیسے سب الفاظ ہم مانا ہیں پھر فرماتے ہیں دن میں آپ کو بہت فراغت ہے نیند کر سکتے ہیں سو اور بیٹھ سکتے ہیں راحت حاصل کر سکتے ہیں نوافل بکثر ادا کر سکتے ہیں اپنے دنیاوی کام کاج پورے کر سکتے ہیں پھر رات کو آخرت کے کام کے لیے خاص کر لیجئے۔ اس بنا پر یہ حکم اس وقت تھا جب رات کی نماز فرض تھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کیا اور بطور تخفیف کے اس میں کمی کر دی اور فرمایا تھوڑی سی رات قیام کرو اس فرمان کے بعد عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان ربکہ سے فقر او میں تیسر امین تک پڑھا اور آیت ومین اللّ کی بھی تلاوت کی آپ کا یہ قول ہے بھی ٹھیک مسرد احمد میں ہے کہ سعیدی اپنی حشام رحمت اللہ علی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور مدینہ کی طرف چلے تاکہ وہاں کے اپنے مکانات بیچ ڈالیں اور ان کی قیمت سے ہتھیار وغیرہ خرید کر جہاد میں جائیں اور رومیوں سے لڑتے رہیں یہاں تک کہ یا تو روم ہو یا شہادت نصیب ہو مدینہ شریف میں اپنی قوم والوں سے ملے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے کہا سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ ہی کی قوم میں سے چھ شخصوں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کو طلاق دے دیں مکانات وغیرہ بیچ ڈالیں اور اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا کیا جس طرح میں کرتا ہوں اس طرح کرنے میں تمہارے لیے اچھائی نہیں ہے خبردار ایسا نہ کرنا اپنی ارادے سے باز آ جاؤ یہ حدیث سن کر سعید رحمتہ اللّہ علی نے بھی اپنا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں اسی جماعت سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا اب سعید رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے پھر جب اس جماعت سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ عنما کے پاس گیا اور ان سے رسول اللہ کے وتر پڑھنے کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو سب سے زیادہ بہتر طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ بتلا سکتی ہیں تم وہی جاؤ اور انہی سے دریافت کرو اور ان سے جو سنو وہ ذرا مجھ سے کہہ جانا میں حکیم بن افلح رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ تم مجھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے چلو انہوں نے فرمایا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ ان دونوں آپس میں لڑنے والی جماعتوں یعنی علی اور ان کے مقابلوں کے بارے میں آپ کچھ دخل نہ دیجیے لیکن انہوں نے نہ مانا اور دخل دیا میں نے انہیں قسم دی اور کہا کہ نہیں آپ مجھے ضرور وہاں لے چلیے خیر و مشکل تمام وہ راضی ہو گئے اور میں ان کے ساتھ گیا ام ممن عائشہ رضی اللہ عنہ نے حکیم رضی اللہ عنہ کی آواز پہچان لی اور فرمایا کیا حکیم ہے جواب دیا گیا کہ ہاں میں حکیم ابن افلاح ہوں پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا سعید ابنشام رحمت اللہ علیہ پوچھا ہشام کون عامر کے لڑکے کہا ہاں عامر کے لڑکے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عامر کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا عامر بہت اچھے آدمی تھے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے میں نے عرض کیا ام المؤمنین مجھے بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مبارک کیا تھے آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے میں نے کہا کیوں نہیں فرمایا بس رسول اللہ کا خلق یعنی آپ کے اخلاق قرآن تھا اب میں نے اجازت مانگنے کا قصد کیا لیکن فورن ہی یاد آگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا حال بھی دریافت کر لوں اس سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کیا تم نے سور مزمل نہیں پڑھی میں نے کہا ہاں پڑھی ہے فرمایا سنو اس صورت کے اول حصے میں قیام لیل فرض ہوا اور سال بھر تک رسول اللہ اور آپ کے اصحاب تحجد کی نماز بطور فرضیت کے ادا کرتے رہے یہاں تک کہ قدموں پر ورم آ گیا بارہ ماہ کے بعد اس صورت کے خاتمے کی آیتیں اتری اور اللہ تعالی نے تخفیف کر دی فرضیت اٹھ گئی اور نفلیت باقی رہ گئی یعنی اس نماز کا ادا کرنا پنجگانہ نمازوں کی طرح فرض نہ رہا میں نے پھر اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن خیال آیا کہ وطر کا مسئلہ بھی دریافت کر لوں تو میں نے کہا امل مکمن رسول اللہ کے وطر پڑھنے کی کیفیت سے بھی آگاہ فرمائیے آپ نے فرمایا ہاں سنو ہم رسول اللہ کی مسواک وضو کا پانی وغیرہ تیار کر کے ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے جب بھی اللہ تعالی چاہتے اور آپ کی آنکھ کھلتی ہیں نیند سے بیدار ہوتے اٹھتے مسواک کرتے وضو کرتے اور آٹھ رکاتے پڑھتے بیچ میں تشاہد میں بالکل نہ بیٹھتے آٹھویں رکعت پوری کر کے رسول اللہ تحیات میں بیٹھتے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے دعا کرتے اور زور سے سلام پھیرتے کہ ہم بھی سن لیں پھر بیٹھے ہی بیٹھے دو رکاتے اور ادا کرتے اور ایک وطر پڑھتے بیٹا یہ سب مل کر گیارہ رکاتیں ہوئیں پھر جب رسول اللہ عمر رسیدہ ہو گئے اور بدن بھاری ہو گیا تو رسول اللہ نے سات وطر پڑھے پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دو رکاتیں ادا کی بس بیٹا یہ نو رکاتیں ہوئیں اور رسول اللہ کی عادتیں مبارکہ تھی کہ جب کسی نماز کو پڑھتے تو اس پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کرتے ہاں اگر کسی شغل یا نیند یا دکھ تکلیف اور بیماری کی وجہ سے رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تو دن کو بارہ رکعت ادا فرما لیا کرتے میں نہیں جانتی کہ کسی ایک رات میں رسول اللہ نے پورا قرآن صبح تک پڑھا ہو اور نہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں اب میں عمل مبمنین عائش رضی اللہ عنہ سے رخصت ہو کر ابن عباس رضی اللہ عنما کے پاس آیا اور وہاں کے تمام سوال و جواب دہرائے آپ نے سب کی تصدیق کی اور فرمایا اگر میری بھی آمد و رفت ان کے پاس ہوتی تو جا کر خود اپنے کانوں سے سن آتا یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی ہے ابن جریر میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بوریاں رکھ دیا کرتی جس پر آپ تاجد کی نماز ادا فرما لیا کرتے لوگوں نے کہیں یہ خبر سن لی اور رات کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنے کے لیے وہ بھی آ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہو کر باہر نکلے چونکہ آپ کو امت پر شفقت و رحمت تھی اور ساتھ ہی ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نماز فرض ہو جائے لہذا آپ ان سے فرمانے لگے کہ لوگو انہی اعمال کی تکلیف اٹھاؤ جن کی تم میں طاقت ہو اللہ تعالی ثواب دینے سے نہیں تھکیں گے البتہ تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے سب سے بہتر عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو سکے یعنی ہمیش کی اور انسان اس سے نبھا سکے ادھر قرآن کریم میں یہ آیتیں اتری اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے قیام لیل شروع کیا یہاں تک کہ رسیاں باندھنے لگے کہ نیند نہ آ جائے آٹھ مہینے اسی طرح گزر گئے ان کی اس کوشش کو جو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں کر رہے تھے دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر رحم کیا اور اسے فرض عشاء کی طرف لوٹا دیا اور قیام لیل چھوڑ دیا گیا یہ روایت ابن اب حاتم میں بھی ہے لیکن اس کا راوی موسا ابن عبیدہ ربضی غائب ہے اصل حدیث بغیر سورہ مزمل کے نازل ہونے کے ذکر کے صحیح مسلم میں بھی ہے اور اس حدیث کے الفاظ کی روانی سے تو یہ پایا جاتا ہے کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوئی حالانکہ دراصل یہ صورت مکہ مکرمہ میں اتری ہے اسی طرح اس روایت میں ہے کہ آٹھ مہینے کے بعد اس کی آخری آیتیں نازل ہوئیں یہ قول بھی عجیب و غریب ہے صحیح قول وہ ہے جو بحوالہ مستط پہلے گزر چکا کہ سال بھر کے بعد آخری آیتیں نازل ہوئیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ابنِ ہحاطی میں منقول ہے کہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں کے اترنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مثل رمضان مبارک کے قیام کرتے رہے اور اس صورت کے اول آخر آیتوں کے اترنے میں تقریباً سال بھر کا فاصلہ تھا ابوسامہ رضی اللہ عنہ سے بھی ابن جریر میں اسی طرح مروی ہے ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی آیتوں کے اترنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سال بھر تک قیام کیا یہاں تک کہ ان کے قدم اور پنڈلیاں درما گئی پھر فقرہ ما امین ہوں نازل ہوئی اور لوگوں نے راحت پائی حسن بصری اور سدی رحمۃ اللہ علیہ ماں کا بھی یہی قول ہے ابنِ حاطم میں ہے بروایت عائشہ رضی اللہ عنہ سولہ مہینے کی مدت مروی ہے قطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال یا دو سال تک قیام کرتے رہے قدم اور پنڈیاں سوج گئیں پھر آخری صورت کی آیتیں اتری اور تخفیف ہو گئی سعید بن جمع رحمت اللہ علیہ دس سال کی مدت بتاتے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ پہلی آیت کے حکم کے مطابق ایمانداروں نے قیام لیل یعنی تہجد شروع کی لیکن بڑی مشقت پڑتی تھی پھر اللہ تعالی نے رحم فرمایا اور علی عالمان سیقونوں سے ما تیسر امنوں تک کی آیتیں نازل فرما کر وہ سعد کر دی اور نہ رکھی فللہ الحمد پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے اور اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائیے یعنی امور دنیا سے فارغ ہو کر دل جمعی اور اطمینان کے ساتھ بکثرت اللہ کا ذکر کیجئے اللہ کی طرف مائل اور سراسر راغب ہو جائیے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فعیدہ فرغ کا فن یعنی اے نبی جب اپنے شغل سے آپ فارغ ہوں تو ہماری عبادت محنت سے بجا لائیے اخلاص فارغ البالی کوشش محنت دل لگی اور ایک سوئی سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیے سورن ترمیزی وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے تبت سے منع فرمایا یعنی بال بچے اور دنیا کو چھوڑ دینے سے یہاں مطلب یہ ہے کہ علائق دنیاوی سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توجہ اور ان ہی ماں کا وقت بھی ضرور نکالا کرو اللہ مالک ہیں متصرف ہیں مشرق مغرب سب اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں تو جس طرح صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے اسی طرح صرف اللہ ہی پر بھروسہ بھی رکھیے جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا فبود و توکل اے نبی اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے یہی مضمون عیا کن آبود و ایا کَ نستعین میں بھی ہے اس معنی کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں کہ عبادت اطاعت توّکل اور بھروسے کے لائق ایک اللہ ہی کی پاک ذات ہے